ساتھ دونوں کو مرد پر بھی غسل واجب ہوتا ہے ممی کی خونو سے تو عورتوں کی بھی واجب ہوتا ہے تو جب کثیر الوقوع امام بخاری نے ذکر کر دیے تو اب جو ہے قلیم الوقع ان حیض کا ذکر ہے اور اب یہ حیض تو کبھی کبھی ہوتا ہے اور کسی کسی کو ہوتا ہے یعنی ہم مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور وہ بھی عورتوں کو ہوتا ہے مردوں کو نہیں تو اس لیے کتاب الحیض کو کتاب الغسل کے بعد لے آئے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ احکام حیض کو احکام غسل کے بعد لائے اس لیے کہ غسل اگرچہ دونوں پہ ہوتا ہے فرض ہو لیکن اکثر اس کا سبب مرد بنتا ہے ٹھیک ہے تو گویا کہ وہ ایک عمل مختص رجال ہوا اور حیض ایک عمل مختص بالنساء ہے تو رجال تو مقدم ہوتے ہیں نساء پر رتبتاً اور خل تو اسی طرح مسائل غسل کو مقدم کیا اور مسئلہ حیض کو مؤخر کیا من عمرهم اللہ منحیض امر کے ماتا تو فرما دیا کتاب الحیث اب امام بخاری آپ کو ایک فن بتانا چاہتے ہیں کبھی بسم اللہ کو کتاب پہ مقدم کرتے ہیں اور کبھی کتاب کے عنوان کو بسم اللہ پہ تو کبھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحیث اور یہاں پہ جناب عال بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مقدم کر کے اس کے بعد جو ہے نا عنوان قائم کر دیا ہے کس کا کتاب الحیض کا تو یہ امام بخاری کا ایک تفنم ہے تو یہاں بسم اللہ کو پہلے ذکر کر کے فرماتی کتاب الحیض یہ کتاب ہے احکام حیض میں اب دیکھو بزرگوں کا ایک معنی لغوی ہے ایک حیض کا معنی اصطلاحی ہے حیض کا معنی لغوی سیلان سے ہے حاض و حیضن بان سال یسیل سے ہے یعنی ایک چیز کا دہنا جاری ہونا اصطلاح جیسے آتا ہے حاضل ارنب ارنب کو بھی حیض آ گیا یعنی اس کا بھی خون, خون اس سے جاری ہو گیا تو حاضہ جاری،, جاری ہونے کو کہتے ہیں سال یسیل سیل اسے کسی چیز میں اندر ہونا اس کو بھی کہتے ہیں یحوزون فی حدیث حبی سن رہی قرآن تو ہے نا لیکن اصطلاح شرح میں رحیم امراطن و سیض جو ہے محام کے نا کہنا حیض جو ہے یہ کیا ہے ایک خون کا نام ہے یونس فوہو جس کو خارج کرتا ہے رحم و امراطن عورت کا رحم ایسی عورت سلیمت سلیمتن اندا ان کی بیماری سے پاک ہو چھوٹی عمر سے صغر سے پاک ہو ٹھیک ہے نا اس کو حیض کہتے ہیں یونس فض رحیم و امراطن سلیمتن اند اگر کسی نابالغ بچی کو خون آئے تو اس کو حیض نہیں کہیں گے اس کو بیماری سے تعبیر کریں گے یا ایسی عورت جس کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہو تو اس کو حیض نہیں کہیں گے اس کو اشتہاس کہیں گے اب یہ حیض جو ہے اس کے لیے مدت ہے تو کسی کے نزدیک جیسے شاخر علی رحمد کے نزدیک ایک دن اقل مدت ہے اور زیادہ پندرہ دن تقریبا زیادہ کتنے پندرہ ہیں لیکن احناف کے نزدیک اس کا اقل مقدار جو ہے وہ تو متعین ہے جو کہ تین دن ہیں اکثر کا اس کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے ایک یعنی تین دن عقل مدت ہے اگر ایک دن یا دو دن حیض آ کر رک گیا ہے اور پھر جو ہے مہینے میں دوبارہ نہیں آیا تو اس کو ہم اشتہار سے کیا کریں گے وہ تعبیر کریں گے البتہ تین دن کے اوپر اب یہ ہے کہ دس سے زیادہ نہیں ہو سکتا دس سے خیض بھر نہیں سکتا یعنی گیارہ ایام خیز کے نہیں ہوں گے بارہ تیرہ نہیں ہوں گے ہاں دس سے نیچے تین سے اوپر یہ اس کا اکثر مدت ہے فصل پانچ ہیں چھ ہیں سات اتنا ہو سکتا ہے دس تک فیضاد تجاوز امن نوشرت ہے جب آشر سے زائد ہوگا پھر اس کے لیے مسائل پر اپلبدھ ہے ابھی اب یا اس کا کوئی باس نہیں ہے جب اس سے آگے بڑھیں گے اور زیادت ہوگی تو پھر اس کو آپ دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ عورت مبتدی ہے مبتدی نہیں مبت یہ مبتدی ہے یا یہ ہے ٹھیک ہے مئی ہمارے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے اگر یہ مبتدی ہے تو تین دن سے جب بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا جب دس سے بھی گزر گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ دس دن تک حیض تھا اب اس کے بعد استحاضہ ہے اس لیے کہ اس کا اس کی عادت متعین نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کو ابتدائی سے استحاض شروع ہو گیا خون شروع ہو گیا ہے اب اس سے کوئی عادت مقرر نہیں ہے تو ہر ماہ میں دس دن اس کا حیض اور باقی کا استحاص کا اور اگر یہ ہے, میں اس کو ہر مہینے میں تین دن یا پانچ دن یا چھ دن سات دن حیض آتا رہا اب اس کا حیض گڑبڑ ہو گیا ہے اس کا حیض کیا ہو گیا اب بیماری سے متغیر ہو گیا ہے تو اب اس کی اس کا حیض کیا ہوگا عادت کے مطابق ہر ماہ میں مثلا سات دن اس کو آتا رہا اب بیماری ہو گئی ہے اب جب بیماری اشتہار ہو گیا ہے تو ہر مہینے میں سات دن اس کا حیض اور باقی استہاس اس لیے کہ جو کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے لا تہوار اکثر ہی اللہ نص تو نسب الدی محتاطر سے تعبیر کرتے ہیں تو کتاب الحیض یہ حیض کا حکم ہے وقول الله تعلیٰ دلجڑ تو معنی یہ ہے یہ کتاب دربیان تفسیر حیض ہے اور دربیاں تفسیر اس قول رب العالمی ویس القان الماحص یا وقول اللہ تعالی ٹھیک ہے نا یعنی لہذا کتاب الحض وقول اللہ تعالی اور یہ ہے مراد یا یہ ہے تفصیل اس قول ابان تعالی کی المحیز اب چونکہ آیت ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے تین چیزیں یاد رکھنی ہیں اور یہ بخاری شریف جو ہے یہ بہت مشکل کتاب ہے ان تین چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد فریم بخاری کے علم کا آپ موازنہ کریں کہ کس انداز سے اس نے احادیث لائے ہیں اور کس انداز سے جو ہے یہ احادیث کے عنوانات کو معنون کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین قسم کے لوگ رہتے تھے یہود مسوارہ اور مشرقین عرب وہ جب عورتوں کو بیماری یعنی حیض کی عادت آتی تو جب تک حیض کی عادت ہوتی تو ان سے مکمل بیکاٹ کرتے اعتزال انل جمع اعتزال انل مجانسہ حتیٰ کہ اعتزال فل سواکن فلبوج بھی اس کے لیے کمر بھی علیحدہ اس کوئی بات چیت نہیں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں بس ایک علیحدہ کمرہ جب تک حیض سے نہ پاک ہوتی تو اس کو دیکھنے بھی دوارہ نہیں کرتے تھے اس کو بالکل علیحدہ گھر میں رکھتے تھے مسوارا ان کے بالکل برزد تھے کہ وہ حیض اور غیر حیض کا کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے حیض اور غیر حیض کا کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے اگر کیا اگر بیدون عادت لحیض وہ جمع کرتے تھے محل جمع سے فرض تو حیض کی حالت میں بھی جمع کرتے تھے محل جمع سے ان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں تھا مشرقین جو تھے تو وہ جناب عالی کیا کرتے تھے جب حیض شروع ہوتا تو محل حیض کو چھوڑ کر خلافی فطرت مالی دبر سے قزا شاوت کرتے تھے مالی شاوت جو فرج ہے اس کو چھوڑ کر خلافی فطرت ایک بےمانہ کام یعنی اتیانگ قزائے شاوت میرا دوبر کرتے تھے اللہ کریم نے یس کان المحیث اس آیت کو اتار کر ایک معتدل راستہ بتایا کہ نہ تو مشرقین اور نسوارا کی طرح اختلاط جائز ہے اس حالت میں اور نہ یہودیوں کے طرح اس میں تنفر ہے بلکہ بین بین ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس کنتم خیر امتن کبار کا جالنا وسطا ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے جو کہ امت وسط ہے ابھی اس وسط کا معنی ہے معتدل یعنی عادل ایک عادل امت اب جب تم ایک عادل امت ہو نہ تم نے افراد ہے اور نہ تم میں تفریح ہے یہودی میں افراد تھا تو نہ میں تفریح تھا تو افراد اور تفریح سے دونوں مبرہ ہیں یہ ایمان اسلام دونوں افراد تفریح سے مبرہ ایک معتدل مزاج مسلک ہے اب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اپنا یعنی سلوک صادق کی طرح پہلے کی طرح رکھنا ہے صرف ایک چیز ہے کہ محل جمع سے گریز کرنا ہے جمع نہیں کرنا اور اس کے نقائص قرآن خود ذکر کرتا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اگر تم مشتنب رہو گے تو جما نہیں کرنا اور باقی اس کے ہاتھ کا وہ اس کا ہاتھ صاف ہے اس کے ہاتھ کی خدمت لے سکتے ہو تو امام بخاری اس کے لیے باب لاتے ہیں اس کے ساتھ تم اپنے بدن کو ملا سکتے ہو جس کے لیے امام بخاری باب لائیں گے اب چونکہ آگے اس کی تفصیل ہے تو یہود اور نصارہ اور مشرقین کے عادات کے قبیہ کی تردید کرتی ہوئے اور عظیم اس آد کو لاتے ہیں المی yes, اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں محیض بار حیض تو اب اس محیض سے یہ نہیں ہے کہ مہیز کا پوچھنا ہے یا حیض کا پوچھنا ہے یہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے آپ سے حیض کا پوچھتے ہیں. آپ کو حیض کا علو, حیث نہیں جانتے اب تو جانتے ہیں حیض سب جانتے ہیں حیض تو پھر کیا یعنی یس القان مہیز یس ارو نکان حکمل اور فرما دیجئے وہ ازم یہ پلیٹی ہے ازم گندگی ہے اب یہ ازم اس لیے فرما ہے کہ انسان کی مزاج جو ہے یہ ایک تہارت پسند ہے اور انسان کی مزاج میں غلائز اور نجاستوں سے کیا ہے توان تنفر ہے تو فرمائے وہ ازم یہ تو گندگی ہے ایک معنی ہے ایک معنی یہ اتبالک وہ ازم یہ بیماری ہے یہ ایک بیماری ہے بعد میں آپ کے نقطے آتے ہیں اب یہ بیماری ہے تو کیا معنی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک نو بیماری ہے اس لیے کہ حیض کے حالت میں عورت کی صحت پر اثر پڑتا ہے عورت کا رنگ جو ہوتا ہے وہ اس میں بھی زردی مائل ہو جاتا ہے اور اس صحت میں تھوڑا سا اثر آتا ہے تو ازن بیماری ہو گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ حیض کے حالت میں بیوی اوقاون اور, اور بیوی کے آپس میں مجاما سبب بیماری ہے اتبانک طریقے سے ایک ایسی بیماری پھوٹتی ہے جو کہ پھر ایک غیر معمول قسم کی بیماری پھوٹتی ہے یعنی وہ جسم کی بیماری اور یہاں تک کہ فالج اور جزام کی کیفیت ایسی بیماریوں سے پیدا ہوتا ہے اور جزام جو ہوتا ہے نا جس کو گزن جو اردو میں کیا جزام فلموں سے بول لگا تو یہ کیا ہے یہ ایک جزام بیماری فات میں سا فلم تو ز بچ, بچو اور ہو سے فلم ہی زحیض کی حالت میں اب بظار فاط کسے تو یہ کی تائید ہو گئی ہے وہ بھی تو اپنی عورتوں سے علیحدہ ہوتے تھے میں فاط ذلوق النساء یا عباد سا آباد مقدر فاطل النسا مجامعین محیث اپنی عورتوں سے بچتے رہو جمع کرنے برادے جمع حیض کی حالت میں ولا تقرب ہن حتہ یا تو ہرنا خزاط تو ہر نافا من ہے سو مکم اب ولا تک ربو اُن ہتھا کرنا ہے یہاں ایک بہت عظیم اشکال ہے تو اس اشکال کو ہم انور شاہ کشمیری رحم اللہ کی توجہ سے حل کریں گے اس لیے کہ بخاری میں تو اس کے کمالات ہیں نا انور شاہ رحم اللہ کے مان کرو حتاہ یا ترنا قریب نہ ہو تم ان عورتوں کے کو یہاں تک یہ پاک ہو جائے فیضاد تطہرنا جب خوب پاک ہو جائے تو ہننا تو آو تم ان کے پاس من سمر اکم اللہ وہاں سے جہاں تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے قضاء شہوت کا اور وہ کیا ہے مالی عبر فرج فرض لدوبر قبلا محل و دبر محال فرس تو فرط ہن میں ہے سو امرک سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے امر کیا ہے وہاں سے آؤ اب یہاں اس کار یہ ہوتا ہے کہ لا تقربہ کا رایا ہتنا یہ ہے اور یہ تورنا یہ قرت مخفت ہے فضا تو یہ قرت مشدد ہے تو پہلے جو کرو رائے کربان نفسی طہارت ہے اور دوسری آیت میں دوسری جز میں رائے قربان تہارتی کامل ہے آپ کے شامل پر خط پور سمجھ گئے پہلی آتمی حتا یا تو ہرنا تو رائے کیا ہے نفسی طہارت ہے صرف عمر فضا تو ہرنا تو اس میں مبالغ سے تہارت ہے تو اس آیت کے اندر کیا ہے اشکال ہے ایک تو وہ ہے جو فقی بات ہے جو آپ حضرت فقی کے انداز سے آپ پڑھتے ہیں کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ حیض کے دو مدتیں ہیں ایک مدت قلیل ہے اور ایک مدت کثیر ہے تو مدت قلیل پر اگر انسا کے دم ہو جائے تو بغیر غسل کے یا حتہ یمزی علیہ وقت فرض کاملہ اتنا تیز نہ گزرا ہو تو خاون بیوی سے امبست نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مدت قلیل پر خون رکا ہے ممکن ہے کہ عادت بدل جائے اور خون مزید دس دن تک جاری ہو جائے تو وقفہ بھی کافی ہونا چاہیے اور حصل ہو جائے تو تو کامل ہو جائے گا تو فیضا تو ہرنا کراحت بھی کا تعلق جو ہے امساقم اقلی بے اقل المدہ ہے ایک ہے جناب مدتی کثیر جو کہ دس دن ہیں اگر ایک عورت کا خون دس دن پر منقطع ہو جائے تو اب اس اپنی یعنی نخاون کا اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا بغیر بیوی کے حوصل سے بھی جائز ہے اس لیے کہ مانی انل جمع تو ہےستہ تو جو ہے مانی انل جمع وہ ہے استا وہ قلم ابل وہ مانی تو ختم ہو گیا امساک سے ابھی جماع جائز ہو گئی ہے اگر تمہاری طبیعت مانتا, مانتا ہے مانتی ہے تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر طبیعت نہیں مانتی ہے تو پھر کیا کرو تو آرتی کامل کا انتظار کرو کہ وہ حوصل کر لے دوسری بات یہ ہے میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ آزام دور شیخ الانور انور شا... انور شا... انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے خصوصی جوائر پارے ہیں فرماتی ان آیتوں میں سناتی اختباق ہے اختباق ایک پیدا جال دنانا تو حتیٰ یت یہ قرات مخفف ہے تو اس کے بعد قرات مشدد مقدر ہے فیضات تو قرات مشددہ ہے تو اس سے آگے قرات خفیفہ مقدر ہے تو مان یہ ولا تقرب نہ حتہ یت و یت قریب نہیں ہونا تم نے یہاں تک کہ یت ہرنا بے انصاخ میں وہ بالغسل اب اس کا اعادہ ہے فیضا تو و تو جب یہ پاک ہو جائے اور خوب پاک ہو جائیں تو فاتو من حیث و اللہ اب سمجھ گئے بھائی اس من حیث میں تمہیں پتہ ہے من حیثی کیا مرادیں حیث مکانی بھی آتا ہے بھی آتا ہے یا ظرفیہ ہے میرے خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے مشرقین پیرب ہے اس لیے کہ وہ تو محلین سے جمع کرتے تھے تو فرمین ہے سو امر اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں امر کیا ہے تو جہاں سے یہ ساحر بات ہے بہت اچھی بات ہے کہاں سے امر کیا ہے ابھی ابھی نہیں سوچو ابھی تو آسان بات نہ کرو ایسی بات کرو اے مخالف بھی مطمئن ہو جائے نہیں نہیں, نہیں ابھی نہیں اے وہاں سے آؤ جہاں سے امر ہے جہاں سے امر ہے وہ امر کہاں ہے کہاں سے ہے کہ بیماری کی حالت میں جہاں سے تمہیں روک گیا تھا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ بیماری کی حالت میں جہاں تمہیں روک گیا تھا وہ کون سا جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے بل ہے تو جہاں سے تمہیں روکا گیا تھا علت ازی کی بنا سے ابھی آؤ ابھی آؤ کیوں التعی ختم ہو گیا ہے مسئلہ ہر شوہ کے نو سکن فلے بندہ اچھا ٹھیک ہے جناب انہب متوین اس علت اور تطیمت سے عطا انسان تو بہت آجز ہے اگر فات ضلع کے معیار پر پورا نہیں اترا فات کے معیار پر پورا نہیں اترا تو یحب بتین دروازے توبہ کھلا ہوا ہے نکالو توبہ نہیں ضرورت نہیں ابھی موسم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے یہ بتینا اچھا اگر تم نے فاتض ضلع کے معیار پر اتر چکے ہو تو یحب بول تو آپ آپ کا حل ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے اچھا اب اب محدثین کی ایک بات یاد رکھو سبحان اللہ امام بخاری رہے اللہ نے کتاب الحیض کی ابتدا میں ابتدا اس آیت قرآن سے کیا ہے کیوں کیا ہے اس لیے کہ مسائل حیض کے لیے یہ آیت بطور اصل ہے بطور بنیاد ہے بطور اصل ہے جتنے مسائل ہیں رہیں وہ سب اس سے کیا ہیں خارج ہیں اور اس پر متفرع ہیں اب قرآن کہہ دیا کہ فاتزین کیا کرو احتجاج کرو جدا ہو جاؤ اب کیسے جدا ہو جاؤ اب جتنے ابواب آئیں گے تو فاتزین کی تفصیل ہے لے کے فات ضلع تو یہ امر ہے جدائی میں تو کیسی جدا ہو جائے یہودیوں کی طرح نہیں نہیں اب اس میں امور, امور استثنا بہت ہیں امور استنا بہت ہیں تو امام بخاری بابو کیفا کو چھوڑو امام بخاری نے کہہ دیا کہ فاتزل میں سا بابو غسل حاض راسا جہاں و ترجیح ہی اتنا احتجاج نہیں ہے جیسے یہودیوں کی طرح جماع سے رکو اگر اس کے علاوہ حاضرہ عورت خاون کی خدمت کر سکتی ہے سر کو بھی دھو سکتی ہے سر کو کنگھی بھی کر سکتی ہے فاتزم سے ایک دوسرے صورت استثنا باب الرجل رجلفی حجر امراتی اگر ایک ادمی اپنی عورت کی جولی میں سر رکھ کر قرات پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اتنا اعتزال نہیں ہے جیسے کہ یہودیوں کے تھوڑا ٹھیک ہے نا فاتذا فلم اس کا ہاتھ پاک ہے اگر ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر تمہیں دے دے تو دے سکتی ہے اب یہ کی سے سور استثنائیہ امام بخاری ذکر کرتے ہیں لیکن اپنی طرف سے نہیں کس سے حدیث کے روشنی میں اب فاتزلو کی تفصیل آ رہی ہے بتا جانا توجہ ہے باب و فکان ابد بخاری شریف میں اس عنوان سے تیس باب ذکر ہیں بیس جلد اول میں اور دس جلد ثانی میں جہاں امام بخاری اس عنوان سے شروع کرتا ہے باب کیفانہ باب و کیفا تو کیفقان اب الوین بھی ذکر ہوا ایک دوسرا باب باب و کیفا کے عنوان سے یہ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے بخاری میں کلکتنے تیس ہیں تیس میں سے بیس جلد اول میں دس جلد ثانی میں اچھا اب امام بخاری رحم اللہ کا راز دیکھو امام بخاری باب کو کیف کان سے وہاں منعقد کرتے ہیں جہاں پہ مسئلے میں اختلاف ہو یا مسئلے کی کیفیت میں اختلاف ہو جیسے کیفیت وہی میں اختلاف تھا تو کیسا کان بدل وہی ذکر ہوا اب یہ حیض کی ظہور میں اختلاف ہے آیا حیض کا وجود کہاں سے ہوا ہوا سے ہوا یا بنی سائر سے ہوا یا ایک عام عورتوں کو ابتدا سے یہ بیماری چلی آ رہی ہے اب چونکہ اس میں اختلاف تھا امامی بخاری نے باپ ذکر کیا کہ کیف کانا بد الحیض ہو بد یا بد الحیض کیسی ابتداوی ہوئی کی بد الحیض کیسی ابتدائی حیض کی کیف بد الحیض ہو کیسے ظاہر ہوا حیض تو حیض کی ظہور کی, کی کیا کیفیت ہے وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تفسیر ہے اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاذا شیون کا الله اللہ اللہ بنا یہ ایک چیز ہے جو کہ اللہ لکھ چکے ہیں یعنی مقرر کر چکے ہیں اللہ بنات آدم آدم علیہ السلاۃ السلام کی بیٹیوں پر اب یہ بیٹیاں بنات آدم جو ہیں اگر آدم علیہ السلام مراد ہوں تو یہ بنات آدم عام ہے بنات سلبیہ ہوں یا بنات غیر سلبیہ ہوں سلبیہ بات جو بچیاں ہوتی ہیں اولاد اور غیر سلبیہ جو عام ہیں ٹھیک ہے وہ کال بعض علماء کہتے ہیں اور مراد اس بات سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں یا حضرت عاشق صدیقہ ہیں کہ فرماتی ہے کہ کان اولماسل حیض علابن سب سے پہلے جو حیض جا گیا ہے یعنی ظاہر کیا گیا ہے تو بنی اسرائیل یعنی اللہ نسرائی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی عورتوں پہ سب سے پہلے حیض کا ظہور ہوا ہے توجہ ہے دو کال ظاہر ہو گئے ایک کال یہ ہے کہ کتب اللہ الا بنا آدم کہ حیض کی ایجاد ابتدا بنا آدم سے ہے جب سے بنا آدم پیدا ہوئی ہیں لڑکیاں وہاں سے حیض کا شروع حیض شروع ہوا ہے توجہ کرو ایک نقطۂ یاد رکھو یہ حیض ایک نعمتی باری تالا ہے جو کہ اللہ نے ان عورتوں میں یہ رکھ دیا ہے یاد رکھو حیض کیا ہے ایک نعمتی باری تالا ہے جو اللہ نے ان عورتوں پہ رکھ دیا ہے کیوں یہ حیض جو ہے یہ سبب ہے کس کا وجود انسان کا دنیا بنائے کس کے لیے ہے کہ بقائے نسل انسانی کے لیے کس جہان میں نسل انسانی کی حفاظت ہو اب نسل انسانی کی حفاظت کیسے ہوگی میاں بیوی کے ملاب سے ہوگا کھاو اور بیوی یہ آپس میں ملیں گے کھاتا ہو جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی تو اس نسبت سے دنیا کی بقا انسان پر ہے انسان کی افسائش نسل جو ہے وہ جماع پہ موقف ہے اور جمع میں وہ عورت زی ولد ہوتی ہے جس کو بیماری آتی ہے اس لیے جن مستورات کو بیماری نہیں آتی ہے باقاعدہ وزیر علاج ہوتی ہیں کہ بیمار ہے اس, کی اس کا حیض بند ہے تو اس کو علاج کرواتے ہیں بس سمجھ گئے ہو اچھا پھر یہ جو حیض ہے جب بچہ ماں کے رحم میں اس کی ابتدا ہوتی ہے تو حیض رحم کیا ہو جاتا ہے ہاں حیض کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے کیوں یہ اس بچے کے لیے جمع ہوتا ہے چالیس دن چالیس دن چال, ایک, ایک, ایک سو د, بیس دن وہ جمع ہوتا ہے خون حیض بند پھر جب بچے میں روح ڈالی جاتی ہے تو یہ جو حیض جمع شدہ ہے نا یہ اس بچے کے لیے غذا بنتی ہے جب بچہ خارج ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ دنی مجموعہ جو کہ نو مہینوں میں جمع ہوتا رہا ہوتا رہا تو یک مشق و خارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے آگے باب آ رہا ہے امام بخاری کا کہ باب من سمن سم لفاسا حیضم اس باب کے لیے بھی تمہید بن گئی ہے کہ بھائی بعض حضرات نفاس پر بھی حیض کا اطلاع کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں حیض کہاں سے آتا ہے رحم سے تو نفاذ کا خون کہاں سے آتا ہے رحم سے اور اشتہار کا خون کہاں سے آتا ہے اور روخ سے رحم سے نہیں کہنا ختاش اشتہار کا خون کہاں سے آتا ہے اور سے رحیم کے علاوہ رگوں سے آتا ہے تو اس لیے وہ جو خون ہے نا محبوس جو ہے وہاں سے وہ زیادہ سے زیادہ گو کہ جب سے انسان کی بدو ہوئی ہوا ہے بناتی آدم تو وہاں سے حیض کی ابتدا ہوئی ہے سمجھ کے ہو دوسری بات یہ کالوباز ابن مسعود اور حضرت عاشق صدیقہ وہ فرماتی کے اول ماؤصل الحیض علا بن اسرائیل سب سے پہلے بن اسرائیل کی عورتوں پہ حیض شروع محدثین ہیں مفسرین ہیں محققین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بن اسرائیل کے زمانے میں مرد اور عورتیں اکٹھی نمازوں کے لیے آتی تھی جو نماز پڑھتی تھے شیول اجیت صاحب نے بھی لکھا ہے اور اس طرح باقی بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے عربی کے شروع ہونے بھی لکھی ہے کہ بن اسرائیل کی عورتیں جو تھی خطرناک تھی جب مرد جاتے نہ سجدے میں تو یہ پیچھے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ آدمی, یہ, آدمی یہ آدمی کیسا ہے یہ آدمی کیسا ہے یہ ان کو دیکھتی تھی تو اللہ نے اس دیکھنے کی سزا کے طور پر ان پر حیض مسلط کر دیا اور کہا کہ مسجد میں جاؤ تو مسجد میں جانے کے قابل ہے، تو کیا کرتے ہو تو اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل اب اس میں تدبیر بتاؤ تو آپ کو انعام دے دو نہیں یہ تو نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میرے پسند نہیں ہے بناتے آدم سے ابتدا ہوئی ہے ہوا سے ابتدا ہوا ہے اب یہاں سے آئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے ابتدا ہوا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ ان سے پہلے جو بنا تھی تھے ان پہ نہیں جانا اور جو ہے پھنس گیا تو تصویر یوں ہے ابتدا ہوئی مائی ہوا سے شدت پکڑا گیا تو بنی سہر کے عورتوں سے ٹھیک ہے نا ایک ابتدا ہے اور ایک شدت ہے سے ابتدا تو بنی سہر سے مائی ہوا سی ہوئی لیکن جب شدت کا موقع ہوا شدت پذیر ہوئی تو بنا, بناتی عیسائی بن اسرائیل سے قال ابو عبد اللہ و النبی صلی اللہ سرو اور فیقرات وحادی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر اب امام بخاری کے علم کو دیکھو اس لیے تو بخاری مشکل ہے اس کے پڑھنے کے لوگ کراچی جاتے ہیں اب یہ اکبروں اور اکثروں سے امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اب یہاں بھی یہ سوال تھا کہ بھائی ان دونوں روایاتوں سے تو یہ آیا کہ ابتدا تو ہوا سے ہے دوسرا یہ ثابت ہو کہ یہ بنی ساحل سے ہیں تو بغیر بنی ساحلوں کے باقی عورتوں پہ نہیں ہوگا تو امام بخاری نے کہہ دیا وہ حدیث النبی اکثروں اکثر و بانے اکبرو و اشمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اکثرو یعنی اشمل کل بناتی بنی آدم اکثر وہ مانے کیا ہو گیا اشمل ہو گیا ہے جب اشمل ہو گیا ہے تو یہ کہ اللہ کی نبی کی حدیث تمام بناتے آدم کے لیے شامل ہے چاہے بناتی سلبیاں ہوں چاہے غیرصلبیاں ہوں چاہے بنی اسرائیلیاں ہوں چاہے غیر بنی اسرائیلیاں ہوں سب کے لیے یہ شامل ہے اب با... کچھ نہ کچھ حل ہو گیا ہے آگے جاؤ اب دیکھو بزرگوں امام بخاری رحیم اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اس امام بخاری کا مقصود فاتذر النساء کی تفسیر کرتے ہوئے ایک صورت کا استثناء کرنا ہے جہیز کے حالت میں عورت بالکل انسانیت سے خارج نہیں ہوتی ہے کہ بالکل بس ایک یہودیوں کی طرف بس نفرت ہے بس اسے نفرت کرو نہ اس کا بدن پاک ہے اپنے ہاتھ پاؤں سے امال کر سکتی ہے عباداتی بدنی کچھ کر سکتی ہے عباداتی بدنی کچھ کر سکتی ہے مانا مینار جا سکتی ہے مضدلفہ جا سکتی ہے آرافات بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا احرام کو بھی محفوظ کر سکتی ہے سوائے دو چند چیزوں کے کہ توافی بیت اللہ نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ وہ مسجد میں وہ مسجد میں ہوتا ہے اور حائزہ کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے تو باقی اعمال یہ کر سکتی ہے تو جب اعمال کرے گی آپ کی بیوی ہو اور آپ دونوں حج کے لیے جب جائیں گے تو جب آمال کرے گی تو کہاں کرے گی آپ کے ساتھ کریں گے جب آپ کے ساتھ متصل ہوگی تو فات یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو بالکل علیحدہ کرو نہ احتجاج جمع ہو مجھان سط مجلس ہو بے شک امام بخار یہ بات حدیث پیش کر دی ہے اب یہ حدیث تو اپنی مشکات بھی پڑھ لی ہے وہ تو آسان ہے امام بخار کی بات مشکل تھی اچھا سمیت القاسم کہتے ہیں کہ سمیت آئے شارضی اللہ تقل فرماتی کنہ خرجنا ہم نکلے مدینہ منور سے لا لانا اللل حجا حج یہ لانا ہم نہیں دیکھتے تھے مانا لا نقصد نقص الجا ہمارا مقصد سفر سوائے حج کی کچھ نہیں تھا اللہ یا ولا نری اللل حجا ہم گمان نہیں کرتی تھی مگر حج کی پل کارفا جب ہم پہنچے مقام صرف پر یہ مقام صرف جو ہے یہ زمین حل میں ہے مکت المکر مکت المکرمہ سے دس یا گیارہ میل کلو کے فاصلے میں ہے یا گیارہ میل کے فاصلے پر ہے گو باز کتابوں نے سات میل بھی لکھا ہے لیکن گیارہ میل ہے اور ابھی میرا خیال ہے کچھ زیادہ کلو میٹر کی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ مقامی صرف حرم سے باہر ہے فتح خلا علی رسول اللہ حج تو حضرت فرماتی عائشہ حج تو مجھے عادت آ گئی اب یہاں پہ وہ مانا نہیں کر کہ میں حاضر ہو گئی لیکن میں نے یہ, یہ حرم صرف سے یہ مسئلہ لایا ہے آپ کو واقع بتایا پھر میں نے درس ہو رہا تھا ایک عالم درس دے رہا تھا کسی عورت نے چٹ بھیجا وہ راستے میں می بھی بیٹھا تھا تو مجھے ہاتھ میں آ تو میں نے جب دیکھا تو اس میں لکھا تھا آنا امراۃ الحاجہ فلاد عالک تو مجھے یہ بات بہت پسند ہو گئی ہے تو یہ عادت ہے یہ کیا ہے تو مجھے عادت آ فدخل فداخلا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس اللہ کے نبی وہ آنا اب کیوں میں رو رہی تھی تو ثابت ہو گیا کہ حیض کے حالت میں خان اپنی بیوی سے بیٹھ سکتا ہے بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے بکالو مجھے نبی پاک نے فرمایا فرمانا کی کیا ہے تجھے کیوں رو رہی ہے تو کیا تکلیف ہے تنا فستی آنو فستی بازی کہتے ہیں کہ نفستی فت سنون حیض کو کہتے ہیں اور نفستی نفاس کو کہتے ہیں اور بازی کہتے ہیں کہ دونوں ایک معنی میں استعمال ہو سکتا ہے تو آ معنی فسٹ مانا تو یہ جی حیض آ ہے کول میں نے کہا جی نام آ ہاں آ, آ گئے ہاں جی مجھے قال فرما ان حاضہ امرن یہ تسلی کے لئے یہ ایک کام ہے کتبہ اللہ بناتے اللہ نے مقرر کیا آدم کی اور بیٹیوں پر الحاج کرتی رہی کرتی رہتوں وہ آمال جو کے سارے حاجی کرتے ہیں کیا منا احرام کو تو باقی رکھنا ہے سفر بھی حج کا کرنا ہے عرفات میں نہ مضدلف میں بھی ہاں غیر اللہ تتوفی بل سوائے اس کے کہ تو بے بیت اللہ نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی آ بالبیت بل بی سولہ نماز ہے جب نماز نہیں پڑھ سکتی تو تواف بھی نہیں کر سکتی ایک دوسری بات یہ کہ طواف کہاں ہوتا ہے مطاف میں مطاف کہاں ہے مسجد میں تو نبی پائے نے فرما لا تھا کل ہا ازول جنوب مسجد اور جنوب کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے صلی اللہ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کیا, کیا قربانی کی ان شا ہی اپنی بیویوں کے طرف سے بل بکار بقر سے اب توجہ کرو ایک آدمی کتنی یعنی ایک قربانی میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں سات ٹھیک ہے نا کیا ہے سات آدمی تو رسول اللہ کی بیویں اور گائے ایک ہے تو البقر بکر بانے جن سے میں کہ البارا تا نہیں ہے البقرہ ہے بکر باقر اور بکارتا میں فرق ہے جیسے تمرن و تمراتون میں تو تمر جنس کو کہتے ہیں تمرہ فرد کو کہتے ہیں قالت نم ایک کو کہتے ہیں اب بات سمجھ گئے ہو تو یہاں پہ بکر ہے تو جنس تو معنی کیا ہے ایک ساتھ سے ایک گائے تو باقیوں سے دوسری گائے بس اگر بقرہ سے ایک ہو تو معنی نبی پاک نے اپنی بیویوں کے طرف سے ایک گائے ضبر کی تو باغ کے طرف سے گائے ضبر کی تو بعض نے اپنی قربانیاں دنبوں کے شکل میں کی ہوں گی مسئلہ حل ہو گیا ہے اب یہاں پہ یہ مسئلہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو قربانی ہے یہ قربانی تو تتو متوی نفری تو نہیں ہے یہ قربانی نفری تو نہیں ہے یہ کون قربانی ہے واجبہ ہے جو جس کو قربانی تمتو کی کہتے ہیں تو اب قربانی میں تو نیابت کی صورت میں مزاحی کی مزاحی کا امر یعنی اجازت شرط ہے تو اللہ کے نبی نے جب قربانی کی ہے تو اجازت تھی تو میں کہتا ہوں بھائی تم اپنے طرف سے کیوں سال پیدا کرتے ہو اپنے طرف سے سوالات نہ پیدا کرو جب آپ کے لیے نیابت میں نیت کی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں کہ نیابت میں نیت ہو وہ ہو ہو تو جب آپ نے مسل نبی پاک ص اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو کیا ہے کیا اللہ کے نبی بغیر اجازت کی کرتے نہیں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ اس لیے کہ اجازت کا مسئلہ بتایا کس نے ہے جی نبی علیہ السلام نے اور اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی بال بکار مسئلہ کیا ثابت ہوا یا ایک یہ مسئلہ ہے کہ ترجمہ طلبا امرن کا تبہ اللہ بنا آدم سے ثابت ہو گیا ہے ایک بات نہیں ہے بنا آدم جتنی بھی آئے ہیں سب پر یہ مسئلہ ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ فاتذرس یعنی احتجاج سے فات ظلو سے سور مستثنا بیان کر دی ہیں کیا عمر بھی کر سکتی ہیں قربانیاں بھی کر سکتی ہیں یعنی منا مظرفے بھی کر سکتی ہیں نیت کو بھی باقی رکھ سکتی ہیں مقامات مقدسہ میں بھی, بھی جا سکتی ہیں قربانی بھی ہو سکتی ہے سر طوف نہیں ہو سکتا ہے آگے جاؤ جہاں و ترجیلی <تصفح> ہی اب یہ باب ہے بیان اس مسئلے کے غسل الحص حائضہ کا دونا را زوجہا یعنی اپنے خاون کا سر وہ ترجیح ہی اور اپنے خاون کے سر کو کنگا کرنا کنگا کرنا کنگھی کرنا کنگھی کرنا اب وہاں پہ جلو آ گیا ہے تو امام بخاری نے یہ ایک صورت دوسری استثناء کر دی اب یہ تو خود نہیں کرتا یعنی احادیث سے عبور استثنائیہ ذکر کرتا ہے یہ اپنا ایک انداز ہے یاد رکھو کہ یہ نہیں کہ عورت سے بالکل کیا کر دو احتجاج کر دو بلکہ احتجاج من الجما ہے اگر یہ عورت حایض خیض کی حالت میں اپنے خاون کو سر دوئے تو دو سکتی ہے سر کو کنگی کرے تو کر سکتی ہے کیا خیال ہے اگر اس کا ہاتھ پلیت ہوتا تو پلیت چیز سے پاکی حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا جب یہ تمہیں سر دو سکتی ہے تو اس کا ہاتھ پاک ہے نا اگر سر دو سکتی ہے تو سر کا دونوں بدونی اتسال ید ہو سکتا ہے بدوسال ید ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. جب بدونی اتسال نہیں ہو سکتا ہے تو عورت حیض کی حالت میں اپنے خاون کو سے چھو سکتی ہے چھو ٹھیک ہے چو اردو بول اگلے سال ایک دوسری کتاب بھی شروع کرتے اردو آگے نہیں بس یہی مجھے آگے نہیں آتا اچھا بات سمجھ گئے تم کیا کر سکتی ہے چھو سکتی ہے چو نہیں چھو یعنی ہاتھ لگا سکتی ہے اور اسی طرح وہ ترجیح ہی کنگی بھی کر سکتی ہے تو اگر ہاتھ اس کا پلیت ہے تو دیکھو کنگھی یوں جب کرو گے تو ہاتھ بال سے لگے گا نا ہاں؟ تو جب پلیت ہے تو پھر کنگھی کیسے کرتی رہی تو گئے کہ حضہ کا ہاتھ پاک ہے سبحان اللہ سبان اس دین اسلام کو کبھی کبھی تم نکات کے اعتبار سے اس کا مطالعہ کرو تم اس طرح نہیں جاتے نا مصیبت یا تم مطالعہ کرتے یہ لغت کس طرح یہ باپ کس طرح کر کا سو جاتے کبھی کبھی نکاتی داخلی اور باطلی کے طریقے سے اس میں مطالعہ کرو کتنا جامع دین ہے آج کل یہ لوگ کہتے ہیں ہم حقوق نسوان حقوق نسوان جو حقوق محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں اس کے قریب بھی تم نہیں جا سکتے ہو چلو ہاں قالت حضرت آشا فرماتی ہیں اجل توجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا میں کنگھی کرتی رہی کنگھی کرتی تھی نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اس حال میں کمی بیمار تھی. اللہ اکبر. تم اختلاط حاضہ سے جائز ہے آگے جاؤں اپنے عروا انوروا وہ ایک شام جو عروہ کا بیٹا ہے اپنے باپ سے نقل کرتا ہے واہ واہ بہت عجیب بات ہے کہ آدمی مولوی ہو اور اس کا باپ بھی مولوی ہو وہ کہہ دے کہ یہ تحقیق میری بات کی ہے اللہ کتنی عجیب بات ہے انو سوہلہ کہ پوچھا گیا حضرت عروہ سے اتخ دمونی الحائزو او تدنو منی المرعاتو وی جنوبن کسی غیر نے پوچھا چھا کسی غیر نے پوچھا اتخ دمونی الحائزو اے میری حائزہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے مجھے روٹی پکا سکتی ہے مجھے اس زمانے چائے پکا کر دے سکتی ہے کبھی مجھے دلا سکتی ہے اس لیے کرا سکتی ہے یا شک ہے میرے قریب ہو سکتی ہے میری عورت اس حال میں کہ وہ جنابت میں ہو اگر عورت کو جنابت لائق ہے خارون پہلے نہایا ہے ابھی وہ جنابت میں ہے اگر اس حالت میں وہ آئے مل سکتی ہے لیٹ سکتی ہے فقال اور وہ تو کلزال کا علیہ <حَيِّنُن> فرمائے کلو زال ہر ایک ان مذکور میں سے کہ خدمت ہو یا دونوں ہو نزدیک ہونا ہو یا خدمت ہو علیہ ن <حَيِّنُن> یہ مجھ پر بہت آسان ہے وہ کلو زال کا وہ ٹھیک ہے اور ہر ایک اس مذکور سے میری خدمت کر سکتی ہے اور اس مسئلہ میں کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی میری بھی کر سکتی ہے میری, بھی میری خدمت بھی کر سکتی ہے اس مسئلہ میں کوئی گناہ نہیں ہے اب کو دلیل ماشاءاللہ کہ اخبرتنی عائشہ طوروہ کہتا ہے مجھے خبر دی مجھے میری شیخہ آشہ نے تو رجل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنگی کرتی تھی بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں کہ وہ یہ حائزن کیا تھے ما شاء اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد نبی علیہ السلامۃسلام کے زمانے میں احتکاب کر رہے تھے مسجد میں یدنی نیلا رسو اللہ یدنی نیلا رسو کیا معنی ہے نزدیک کیا آپ نزدیک فرماتے تھے میرے لیے اپنے سر کو وہی حجرت ہاں ہر آشا اپنے گھر کے چوکٹ پر تھی فاتوری مسئلہ حل ہو گیا نا آپ نے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا میں بھی پاک صلاحصم مسجد کے انتہائی حصے میں اور ہر اتیاشا اپنے گھر کے انتہائی حصے میں جب اس مسجد کے دروازے میں تم اندر بیٹھ جاؤ تو باہر ہو سکتا ہے یہ میں بیٹھ گیا یہ مسجد سے باہر آگے جاؤ مم. یہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا اس کا ایک اپنا علیحدہ مسلک ہے کہ حائضہ عورت جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے کہ نہیں تو اس کا یہ مسلک ہے کہ یہ باقاعدہ قرآن کی کر سکتی ہے ہمارے اس علاقے میں ایک درس ہوتا ہے ایف ایم کے ذریعے ایک مستور ایک عورت کرتی ہیں اس کا بھی یہ نظریہ اس کی, کی اس کا بھی یہ نظریہ ہے اور یہ تلائل امام بخاری کی اور لکھتی ہے اور کہتی بھی ہے کہ عورتیں حیض کی حالت میں باقاعدہ دا داستانے ہاتھ کو چڑھا کر قرآن کو لے کر تلاوت کر سکتی ہے لیکن یہ جمہور کے خلاف ایک نظریہ ہے چونکہ امام بخاری اب راستہ کھولنا چاہتے ہیں. ہمارے جو اکادر تھے نا علماء دیوبند رحیم اللہ حصوصاً عمر شاہ کشمیری رحم اللہ یہ نباز تھے امام بخاری کے نبز پر ہاتھ رکھ کر بات کرتے تھے اب امر شاہ رحم اللہ یہ حضرات لکھتے ہیں کہ امام بخاری اپنے لیے ایک راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں کہ حاضر حیز میں تلاوت کر سکتی ہے اب یہاں سے دو چیزیں ثابت کرتا ہے ایک یہ اگر کسی کسی کی عورت کو حیض آیا, ہے،, آیا ہے،, ہے اور اس کا خاون حافظ ہے یا اس کے پاس قرآن ہے وہ اپنی خا... بیوی کی گود میں سر رکھ کر اگر تلاوت کرتا ہے تو کر سکتا ہے تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اختلاط قوری باحذہ یا جزو بات سمجھے اختلاطی باحذہ یا جزو اگر قاری قوری خاون ہو اس کی بیوی ہائزہ ہو اور یہ قاری صاحب جو ہے اپنے بیوی کے سر میں اے اے نہر میں یا گود میں سر رکھ کر تلاوت کرتا ہے تو کر سکتا ہے یہ ایک محبت ہے لیکن مصیبت یہ اس زمان میں یہ محبت نہیں ہے بس چوڑیوں پر کام کرو دور رہو بس ابھی بھی ہے نا کہ وہ بیٹھی ہے تم اس کے سر رام پہ سر رکھ کر تلاؤ کرو سو ہاں اور جو تجھے مالش بھی کرے سر پر تیل بھی لگائے تو یہ جائز ہے ہاں سونے یہ مسئلہ ہے یہ کیا ہے یہ جائز ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ابو وا تابعی ہے اس نے اپنی خاتمہ کو بھیجا کہ جاؤ مجھے قرآن لے آؤ تو جو की امام بخاری کی بات مجھے قرآن لے آؤ وہ گئی قرآن کو قرآن کو غلاف کی رسی سے پکڑ کر لے آئی اپنے مولا کو دے دیا قرآن کو تو معلوم ہوا کہ بالواسطہ عورت ہائغ قرآن کو اٹھا سکتی ہے اب یہ قرآن ہے نا ایک قرآن کا خلاف ہے جو کہ بالکل متجائف متصل ہے یہ یہ ہے یہ بخاری شریف کا جو کپڑا ہے اٹھانا یہ کپڑا یہ اس کے ساتھ قرآن کو نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ یہ جو کپڑا گتوں کے ساتھ پیوست ہے اس کا حکم حکم مصحف ہے تو جو ہے حکم مصحف ہے ہاں ایک وہ غلاف ہے جس کو تھیلی کہتے ہیں اب اس تھیلی کے ساتھ اگر تھیلی سے پکڑ لے یا اس کے ساتھ جو پہلے قسم کے ہوتے ہیں نا اللہ اللہ تم نے دیکھو گے یا نہیں پہلے زمانے جو ہوتے ہیں نا بناتے تھے جو اوپر والا گتہ وہ بناتے نا غلاف تو اس کے لیے یہاں سے ایک کپڑا ہوتا تھا یہاں سے اوپر اس طرح پکڑتے تھے اکثر لوگ جو ہے میں بغل میں بھی, بھی ڈالتی ہوں اب اس تیلی کے رسی سے اگر پکڑ کر لے آئے تو لا سکتی تو یہاں سے ہمارے احناف نے بھی یہ مسئلہ ثابت کیا یہ مسئلہ انخیوں کا بھی ہے کہ اس سے تم قرآن اپنے آستینی سے نہیں پکڑ سکتے جس طرح یہ غلط اس کا متصل ہے تو یہ استی آپ کے وزوے کے ماند ہے ہاتھ یوں خارجی چادی لے سکتے یوں کر سکتے ہیں بھی کر سکتے لیکن اس کا جو اب یہ ہے اس سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ تو مسئلہ ہمارا جو ہے امام مالک کا بھی ہے امام حنیفہ کے بھی ہے تو یہاں امام بخاری امام حنیفہ کے پیچھے پڑ گیا ہے چلا گیا ہے ابتدا ہو گئی ہے انشاءاللہ شاء امام شاخی اور امام احمد رحم اللہ اس کے قائل نہیں ہے تو جو کرو باوقرات رجوع یہ باب حیدربیان کراتے رجل الفی حاجر عمراتی اپنی بیوی کی جولی میں وہی ہائز السال میں کہ اس کو حیض آیا ہو بس وکان ابو آئل تھا ابو آئل تابی سلو خادم یہ بیچتا تھا اپنی خادم کو وہی ہاض السال میں کہ اس کو حیض تھا کس کی طرف الا ابی رزین ابی رزین کی طرف فتح تی اس کو لے آتا لاتی تھی مصف ف تم سیک بے علاقتی تو یہ, اس یہ خادمہ تھامتی ل... تھی قرآن کریم کو بے یعنی کیا من اس رسی سے, اس سے جو کہ اسلام کے ساتھ متصل ہوتا تھا بےلاکتی پوچھے نا شیشے اگر پڑے اگر پٹے تو کپڑی چلاف سرجوکھتا بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا اس, اس مصیبت کو بھی خلاف ڈالتے ہیں یہ جو یعنی مصیبت اس مصیبت کو بھی خلاف ڈالتے ہیں پھر وہ ادھر بغل میں لٹکا دیتے ہیں وہ ہے وہ مراد ہے چلو اچھا یہ حدیث مبارک ہے عن منصور ابن صفیہ منصور ابن صفیہ کہتے ہیں یعنی منصور کی والدہ یعنی یعنی تو ان کو حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ان کو حدیث کا نیت تکی حجری نبی تک لگاتے تھے میرے جولے میں وہ نہ آن تو انہوں نے لکھا ہے اس کے کتاب نے میں نے پڑھا ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کو حضرت عائشہ کی گود میں رکھ کر پڑتی تھی وہ جو ہے نا فرحہ ہے لیکن وہ بیچاری کا سمجھتی ہے یہ تو مردوں کا کام ہے یہ بخاری شریف تو مردوں کا کام ہے بھائی اس کو سمجھنا تو اس سے یہ مرانی کہ اس کی گود نبی پاک اس کی گود میں قرآن رکھ کر تلاوت کرتے تھے کیا اتآشا کی گود جو ہے قرآن کے لیے ریل تھا نہیں نہیں ہر آشا کی گود میں نبی پاک سر رکھتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے سبحان اللہ صبح اللہ میرا المنصور برادران کا پہلا شاہکار واریم خریدنے